اور ان پر جو موقوف رکھے گئے تھے یہاں تک کہ جب میں اتن وسیع ہے کر ان پر تنگ ہو گئی اور ہو اپنی جان سے تنگ آئے اور انہیں یقہ ہوا کہ اللہ سے پناہ نہؤ مگر اسی کے پاس پھر ان کی توبہ قبول کی کتاب رہیں بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے